اور یہ کہ اے مسلمان اللہ کے اتارے پر حکم کر اور ان کی خواہشوں پر نہ چل اور ان سے بچتا رہ کہ کہیں تجھے لغزش نہ دے دیں کسی حکم میں جو تیری طرف اترا پھر اگر وہ منہ پھیری تو جان لو کہ اللہ ان کے باس گنا ہو ہے. کی سزا ان کو پہنچاوا چاہتا ہے اور بے شک بہت آدمی بے حکم ہے